شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم بھاروی مستقل حکومت کا ذکر کریں گے اس حکومت کا نام ہے ایوبی حکومت ایوبی حکومت پانچ سو سرسٹھ ہجری میں قائم ہوئی چھ سو اڑتالیس ہجری میں ختم ہوئی یعنی گیارہ سو عیسوی میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور بارہ سو پچاس عیسوی میں یہ حکومت ختم ہوئی ہے آج ہم جس حکومت کا تذکرہ کرنے چلے ہیں اسے دنیا اسلام ایوبی حکومت کے نام سے جانتی ہے اور یہ وہ حکومت تھی جس سے عالم کفر خصوصاً سلیبی لرزہ براندام رہا کرتے تھے اس مبارک حکومت کے مؤسس اور بانی الملک الناصر صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب تھے فاتح بیت المقدس یوسف بن نجم الدین تھے جن کا لقب صلاح الدین تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نجم الدین ایوب کے صاحبزادے ہیں نجم الدین ایوب نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے ایک نامور کمانڈر تھے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس وقت مصر میں فاطمیوں کی اسماعیلیوں کی حکومت قائم تھی لیکن وہ حکومت اتنی کمزور تھی آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے انتشار اور اختلاف کا شکار تھی کہ بیرونی حملوں کا تاب نہ رکھتی تھی چنانچہ اس وقت کے فاطمی خلیفہ آزد نے شام کے مجاہد بادشاہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ سے امداد طلب کی نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی نے مصر کو سلیبیوں سے بچانے کی خاطر مصر کی طرف اپنا لشکر روانہ فرمایا اس لشکر کے سربراہ اسد الدین شیر کوہ تھے اسد الدین شیر کوہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے مامو ہیں فاطمی خلافت کے سامنے ایک طرف بیرونی حملے تھے دوسری طرف اندرونی خانہ جنگیاں تھیں فاطمی خلیفہ کے وزیر شاور نے اپنے ہی خلیفہ کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا یہ وزیر اعظم شاور صلیبیوں کے ساتھ خفیہ ساز باز رکھتا تھا اسد الدین شیر کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ماموں صلیبیوں کے حملے کو روکنے کے لیے مصر گئے ہوئے تھے کہ وہاں ان کا انتقال ہو گیا ان کے جانشین کے طور پر فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو ان کی جگہ مقرر کیا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ شام اور مصر کا جو لشکر تھا انہوں نے صلیبیوں پر فتح حاصل کی سن پانچ سو سڑسٹھ ہجری میں فاطمی خلیفہ کا انتقال ہو گیا فاطمی خلیفہ کا وزیر شاور بن مجیر سعدی بھی قتل ہوا جو کہ صلیبیوں کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھا کرتا تھا وسط الدین اعلیٰ حکم مصر اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ فاطمیوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے نور الدین زنگی رہی محلہ سے امداد طلب کی تھی اسد الدین شیر کو مصر گئے تھے وہاں انتقال ہو گیا ان کا اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان کی جگہ آ گئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ فاطمیوں کے خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا اب پورا مصر جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں میں تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ حقیقی معنوں میں دین کی صلاح دین کی درستگی تھے دین کے لیے نفع بخش اور مفید انسان تھے انہوں نے حکومت میں آتے ہی فاطمیوں کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا تھا اسے رکوا کر عباسی خلیفہ کے لیے خطبہ پڑھوانا شروع کیا وہ الغل مذہب الفاطمی العبید السماعیلی القاما الدق وہ شیف سنی المصر فاطمی عبیدی اسماعیلی مذہب جو کہ زندیت پر قائم تھا اس مسلک اور اس طریقے کو انہوں نے منسوخ کروا کر شافعی سنی مذہب کا اطلاق مصر پر کروایا یعنی شرعی نظام کو واقعی معنوں میں انہوں نے مصر میں قائم کروایا جب داخلی حالات درست ہو گئے تو خارجی بیرونی دشمنوں کے خلاف وہ متوجہ ہوئے سلیبیوں کے حملوں کو انہوں نے روکنے کے لیے سلیبیوں پر تابڑتوڑ حملے شروع کیے وسطب بلہ العمرفی مصر اور مصر پر ان کا کنٹرول مضبوط اور مستحکم تر ہوتا گیا اب دوسری طرف ان کے استاذ ان کے امیر نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا شام میں چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ شام تشریف لائے وہاں کے علماء نے انہیں مصر اور شام پر سلطان تسلیم کرتے ہوئے ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تم توسعت مملکته ہو ابم الحل گماز پھر ان کی حکومت پھیلتی گئی حتیٰ کہ حجاز مقدس یمن اور جزیرہ عرب کے بعض علاقے ان کی حکومت میں شامل ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا جو عظیم کارنامہ ہے وہ بیت المقدس کی فتح ہے انہوں نے ایک طرف مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے زبردست قربانیاں پیش کیں دوسری طرف انہوں نے صلیبیوں کا زور توڑنے کے لیے جہاد مقدس کا سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ پانچ سو ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا بیت المقدس کی فتح نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے خوابوں کی تعبیر ہے نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے بیت المقدس پر نصب کروانے کے لیے باقاعدہ ایک ممبر بھی تعمیر کروا کر رکھا ہوا تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے استاز اور امیر نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور انہوں نے جو ممبر مسجد اقصا کے لیے بنوایا ہوا تھا اسے مسجد اقساء میں نصب کروایا فکت یادا برالقم اللہ الحمد للہ رب العالمین چنانچہ ظالم قوم کی جڑ اکھیڑ دی گئی اور تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا حاکم اور بادشاہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا نام ان کے استاذ نور الدین زنگی ان کے والد عماد الدین زنگی ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں ان سب کے نام مسلمانوں کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا آج امت کے کل پر قربان کیا تھا انہوں نے نام و نمود کی بجائے اللہ جل جلال کے دین کو اللہ جل جلال کی شریعت کو محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ میں وہ نام ہے جس سے کفار آج بھی لرزبر اندام رہتے ہیں آج بھی کفار اسامہ بن لادن کو اسامہ بن لاڈین کہتے ہیں صلاح الدین کی طرف منسوب کرتے ہوئے یعنی گویا کے اسامہ بن لادن رحمہ اللہ بھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی روحانی اولاد الحمد صلیبیوں کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہے اللہ جل جلالہ ہمارے ان مجاہد سلاطین بادشاہوں کمانڈروں اور عمرہ پر رحم فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک عظیم انسان تھے اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود ان کی دولت اور جائیداد اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ حج کر سکیں چنانچہ پوری زندگی وہ جہاد میں مصروف رہے لیکن حج کی سعادت سے محروم رہے اللہ جل ان کی قبر پر باران رحمت نازل کرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے کل مسلمانوں کے لیے ایک تمغہ اعزاز تھے آج بھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک ستارہ امتیاز ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے کل صلیبیوں سہیونیوں کے لیے دہشت کا نشان تھے آج بھی وہ خوف کی علامت ہیں اللہ جل جلالہ امت میں پھر سے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے ابطال اور ہیروز پیدا فرمائے جو کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اور پوری دنیا کو ان کافروں کے شکنجو اور ان کے چنگلوں سے آزاد کرے میرے بھائیو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پانچ سو نواسی ہجری میں اپنے رب سے جا ملے انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بعد ان کی ایوبی حکومت جو کہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی تین ملکوں میں بٹ گئی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بھائی الملی العادل کے زمانے میں کسی حد تک حالات سدھرے لیکن پھر حالات آپس کی خانہ جنگیوں خیانتوں اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں بگڑتے گئے حتیٰ کہ ہوتے ہوتے نجم الدین کے ہاتھ یہ حکومت آئی اس وقت وہ ساتویں سلیبی حملے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اجل نے انہیں آ لیا ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کے کمانڈر معز الدین ایبک نے ان کی جگہ لی معز الدین ایبک یہ ایک غلام تھے آزاد کردہ غلام نجم الدین کی بیوہ شجرت الدن سے انہوں نے شادی کی اس طرح ایوبی حکومت ممالک کی حکومت میں تبدیل ہو گئی غلاموں کی حکومت قائم ہوئی اور ایوبیوں کی جو حکومت تین ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی شام کے مختلف علاقوں میں یہ مملو کی بادشاہ ظاہر بے برس بندق داری کے زمانے میں ایک ایک کر کے تصبیح کے دانوں کی طرح بکھرتے گئے اور سب کے سب مملوکوں کی حکومت میں ضم ہو گئے میرے بھائیوں میری بہنوں اس طرح وہ حکومت جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے قائم فرمائی تھی اپنے انجام کو پہنچی لیکن اس حکومت کا کمال یہ ہے کہ اس کا نام تاریخ میں چمکتا دمکتا رہے گا اس لیے کہ اس حکومت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے امت کی خدمت کی جو بھی آج اقتدار پر فائز ہیں امت کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے گا اور جو بھی برسر اقتدار اور با اثر و با اختیار ہونے کے باوجود امت کے ساتھ خیانتوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضلیل و رسوا کرے گا اللہ جل جلالہ امت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے فتوحات و نصرت عطا فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلق ہی محمد والی وصحب اجمعین سبحان اک اللہ الا انت والب واتوب و والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ